کل کے سبق میں بات ہو رہی تھی کہ متوس نامی ایک شیطان ہے شیطان کی ذریت ہے اس کی اہل عیال ہے جو افواہیں پھیلانے میں انسان کو تیار کرتا ہے جس میں تہمت بھی آ گئی دوسری چیز بغیر تحقیق کے آ گئی ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس پر میں تفصیل سے بات کی ہے کہ تہمت لگانا بہت بڑا گناہ ہے اس کو اگر شرن سزا دے بھی جائے دے بھی دی جائے تب بھی اس کی شہادت گواہی قبول نہیں ہے اتنا سخت ہے اس میں تھوڑی سی جو ہے نا تخفیف ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مسلک میں وہ کہتے ہیں کہ نکاح کا گواہ بن سکتا ہے باقی تمام امہ کے نزدیک تومت لگانے والا شخص کسی صورت میں کسی مرحلے میں کسی چیز کا بھی گواہ نہیں بن سکتا نکاح کا بھی گواہ نہیں بن سکتا یعنی بہت بری بات ہے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے بغیر تحقیق کے باتیں کرتے رہتے ہیں آگے اڑاتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا اور گار بھی انسان ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے من سکتہ نہ جو شخص خاموش رہتا ہے ضرورت کی بات ہے بس کر لی جائے کسی نے کوئی بات پوچھی ہے جواب دے دیا جائے خامخا مطلب بغیر تحقیق کے باتیں اپنی مجلس گرم کرنا غیبت کرنا توہمت مطلب لگانا گناہ کبھی رہیں گناہ کبھی رہیں بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں لوگ ان کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں اور ان سے غلطی بھی ہو جائے تو معافی بھی مانگتے ہیں لیکن بعض گناہ معاشرے میں اتنے مشہور ہو چکے ہیں جیسے جھوٹ بولنا یا غیبت کرنا تہمت لگانا کہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا تو پھر توبہ کی توفیق کیسے ہوگی تو متوس نامی جو شیطان کی ضروریت میں سے ایک شیطان ہے وہ انسان کو افواہیں پھیلانے میں جھوٹ کوٹ لگانے کرنے میں پھیلانے میں مبتلا مبتلا کرتا ہے آج کے سبق میں یسور نامی ایک شیطان کے اہل ویال میں سے ایک شیطان کا نام ہے یسور یسور جو ہے مرنے کے اوپر فوت کی کے اوپر بندے کو غم و غصہ ناجائز طریقے سے نکالنے میں امادہ کرتا ہے کرے باندھ پھاڑ لینا چیخے لگا لگا کے رونا عورتوں کا بے پردہ ہو جانا کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کو بندے دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اور بعض عورتیں اس زمانے میں ذہنی زمانۂ جاہلیت میں مشہور تھیں کہ اگر فلانا شخص مر گیا نا تو وہ فلانی عورتوں کے جو ایک پوری ایک مجلس ہے نا وہ میرے اوپر آئے رونے کے لیے کیونکہ وہ ذرا الفاظ یا وہ واویلا یا اس کے کوئی خاص اس نے بنائے ہوئے تھے اشعار وہ پڑھیں اب بھی اس طرح ہیں علاقوں میں بعض عورتیں اس طرح کا نوحہ کرنے میں مشہور ہوتی ہیں اور خود بھی یوں بناتی ہیں پھر لوگوں کو بھی ساتھ شری کر لیتی ہیں اللہ کا عمر ہے انسان کی پیدائش بھی اللہ کے ہی عمر سے ہوتی ہے اور دنیا سے چلے جانا بھی اللہ کے عمر سے ہوتا ہے بارہا تھوڑا بہت غم ہونا یہ ایک سنت ہے اور اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے اس پر ثواب ہے اور آنسو بہہ جائیں یا کوئی تعزیت کا جملہ دعائیہ ہو جائے یہ ٹھیک ہے لیکن اب غریبان کو پھاڑنا ماتم شروع کر دینا گل شکوے کرنا وغیرہ یہ پھر ناجائز کام ہو جاتا ہے, ہے وہ مردہ تو واپس نہیں آئے گا تو مزید اور گنہگار بھی ہو گیا حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ مردہ کے اوپر بے جا نوحہ گریبان پھڑنا چیہو پکار کرتے ہیں یہ گنگار تو ہیں لیکن ان کے اس بے نوحہ کرنے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے میت کو سزا دی جائے گی ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت میت کا اس میں کیا قصور ہے لوگ تو بعد میں رشتہ دار جمع ہوتے ہیں اس کی فوتگی پر تو رونے لگ جاتے ہیں گرے پھارتے ہیں ماتم کرنے لگ جاتے ہیں اس میں میت کا کیا قصور ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت کا قصور یہ ہے کہ اس نے اپنے ورثہ کو سمجھایا کیوں نہیں ہے کہ میں جب مر جاؤں تو میرا کفن دفن جنازہ سنت کے مطابق کرنا کیونکہ اس علاقے میں رواج تھا لوگ میت کے اوپر یوں نوحہ کرتے ہیں گرے باندھ پھاڑتے ہیں یوں کرتے ہیں رواج تھا اس بندے کو معلوم تھا کہ ہمارے علاقے میں جب کوئی میت ہوتی ہے تو لوگ اس طریقے سے روتے ہیں चीख پکار करते हैं تو اس میت کو اپنے ورثہ کو समझाना چاہیے تھا کہ میرے مرنے کے اوپر اس طریقے سے نہ کرنا بڑھاپے کے بعد تو بندے نے مرنا ہی ہوتا ہے لوگ جوانی جوانی میں جا رہے ہیں تو بڑھاپے کے بعد اور کام کیا ہے بڑھاپے کے بعد تو فوت ہی ہونا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر رونے سے فوت کی روک تو نہیں سکتی الٹا اپنے اوپر گنا لیا جاتا ہے تو یسور جو شیطان ہے وہ بیجا نوحہ وغیرہ کراتا ہے اس سے دوہرا نقصان ہے میت کو بھی اور جو کرنے والے ہیں ان کو جیسم افتریت جی کیا تم شیطان کو اور اس کے اہل اہلیال کو دوست بناتے ہیں میرے علاوہ ایک شیطان کا نام ہے داسم داسم اس شیطان کو کہتے ہیں کہ جو گھر میں جھگڑا تنازع وغیرہ کراتا ہے اور یہ اپنے چھوٹی ضروریت کے یوم کارنامے سنتا ہے کوئی کہتا ہے میں نے یوں کیا چوری کرائی کوئی لڑائی کرائی کوئی نماز خراب کرائی کوئی یوں اس طرح ہر شیطان اپنے ابلیس کو بڑے کو شبہت پیدا کی ہے یہ, یہ لڑائی کرائی <سؤال> ہے وہ ناراض ہو کر اپنے ادھر چلی گئی ہے اور اب آگے کوشش جاری ہے کہ ان کے درمیان میں تفریق کرا دوں گا تو شیطان ابلیس جو ہے اس داسم شیطان کو گلے لگاتا ہے کہ آپ نے اصل کام کیا ہے نے کیا کیا وہ تو چھوٹے چھوٹے کام ہیں میاں بیوی کے درمیان لڑائی کرانا یہ دو خاندانوں کے درمیان لڑائی کرانا ہے اور پھر تفریق ہونا پھر آگے اور, اور تالاب کے بعد کئی گناہوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں داسم اس کے کئی کام ہیں ایک یہ کہ گھر میں جب بندہ داخل ہو حدیث میں آتا ہے کہ سلام کریں السلام علیکم و اللہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور سلام کریں خواہ گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے گھر میں ہے تو پھر تو سلام ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم نے بیگم کو کیوں سلام کرنا ہے یا بچوں کو کیوں سلام کرنا ہے نہیں سلام کی ابتدا یہ سنت ہے پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں ثواب زیادہ ہے تین کام ایسے ہیں تین کام جو ہیں سنت واجب نہیں ہیں لیکن ان کا ثواب واجب اور فرض کی ادائیگی سے زیادہ ہے ایک سلام کی ابتدا کرنا یہ سنت ہے دوسرا کسی کو ہدیہ دینا یہ سنت ہے اور تیسرا تحجد کی نماز ادا کرنا تہجد کی نماز سنت ہے واجب نہیں ہے تو یہ نہیں ہے کہ تاجر کی نماز پڑھے تو فرائض چھوڑ دے یہ نہیں تحجد کی نماز اپنی جگہ پر ہے لیکن ثواب اس کا بہت زیادہ ہے محبوب بندہ نہ بنا لے تحجت کے پابند شخص کو موت اس وقت آتی ہے کہ جب اللہ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے مغفور ہو جاتا ہے, تحجت پر سواب جاتا ہے. سلام کی ابتدا سنت ہے. اور جواب واجب ہے بعض حالات میں جواب دینا واجب نہیں رہتا جیسے باتھ روم میں یا وضو بنا رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے عام حالات میں سلام کا جواب دینا واجب ہے اگر جواب نہ دیا تو گنگار ہوگا لیکن سلام کی ابتدا وہ سنت ہے اور اس پر سواب زیادہ ہے اس میں بہت ساری خوبیاں دعا کی ابتدا ہو گئی اس میں انسان کا ایک اچھا انسان ہونا آجز مزاج ہونا توازو والا ہونا ظاہر ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم جب آئیں تو ہم باہر سے جب آئے سلام کا حق اس کا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو آگے پہلے چپراسی وغیرہ موجود ہے انہوں نے ہمیں سلام کرنا ہے یا جب ہم گھر میں جائیں تو سلام جو ہے بیوی نے کرنا ہے یا بچوں نے کرنا ہے وہ الگ بات ہے ان کی ذمہ بھی ادب ہے لیکن سلام کی ابتدا اس کو کرنی چاہیے جب گھر میں داخل ہو سلام کرے کوئی گھر میں موجود ہے یا نہیں ہے اگر موجود ہے تو سلام کرنا ہی ہے وہ دوائیوں جملہ ہے اگر موجود نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ گھر میں جو رہنے والے مقیم فرشتے ہیں وہ اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں جب کوئی شخص گھر میں داخل ہوتا ہے تو حکمر اونچا سلام کرے تاکہ پتہ بھی چل جائے کوئی بندہ ایسی حالت میں اپنی تفریح حالت میں بیٹھے نا اسی حالت میں تو وہ ذرا اپنا دوپٹہ چپٹا صحیح ہو جائے گا اپنی آجی کا آپ جانتے ہیں جس کو آپ نہیں جانتے ہیں بس ظہری اندازہ آپ کو ہونا چاہیے کہ جس کو میں سلام دے رہا ہوں وہ مسلمان ہے تو سب زیادہ ہے اسلام کی ابتدا پر ہدیہ دینے پر لوگ سمجھتے ہیں کہ زکات نکالنا تو ثواب ہے صدقہ دینا تو ثواب ہے لیکن ہدیہ مطلب یہ ویسی ہوتا ہے اس پر ثواب نہیں دیکھو حدیعہ، اگر حدیعہ ہے تو اس کا ثواب صدقہ پہ واجبہ سے زیادہ ہے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا تمہیں میں نہ بتاؤں کہ آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ صحابہ نے کہا حضور ضرور بتائیں فرمایا کہ تہابہ تہابہ آپس میں تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ تم آپس میں محبت کرنے والے بن جاؤ تم آپس میں محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے مگر یہ کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو حبی دینے والے بن جاؤ ایک جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر تم نے گھر میں سالن پکایا اس میں گوشت کبھی کبھی لوگوں کو نصیب ہوتا تھا دوستوں تو آپ اس میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیں تو ساتھ پڑوسی کو دے دیں رضی یہ اللہ تعالیٰ نے دعوت کی تو صحابہ کرام کی تو بار بار ہیں سالن تیار ہو گیا سالن تیار ہو گیا تو جو بیٹھے تھے صحابہ اکرام انہوں نے کہا بلا آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو جب سالن تیار ہو جائے گا جب ہم کھا جائیں گے تو آپ نے سمجھا ہم جلدی اٹھ کے چلے جائیں گے ہم بیٹھے ہیں آپ پریشان کیوں ہیں جب کھانا تیار ہو جائے گا پھر ہم کھانا کھاتے جائیں گے اب پھر پوچھتے ہیں سالن تیار ہو گیا کہ نہیں ہوا سالن تیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا پھر انہوں نے مہمانوں کہا کہ آپ پریشان ہیں انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ایک غریب بندہ رہتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ کھانا تیار ہو جائے تو سارا ادھر لگ جائے اور ہم اپنے پڑوسی کو کہیں بھول نہ جائیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے کھانا تیار ہو جائے تو پہلے تھوڑا سا ڈال کے پڑوسی کے گھر میں دے دیتا ہوں تو بات یہ ہے دوستو ہدیہ دینا جب ہدیہ ہو آج کل جو ہدیہ ہوتا ہے کہ وہ شادی ہو رہی ہے دو تین تو بار استقبال کے لیے ہماری ہاں جی تاریخ کے بچے کی شادی ہوگی تو وہ پرانا رجسٹر کھولا جائے گا اور پھر اس کو دا دیا جائے گا دوستوں یہ ہدیہ نہیں ہے یہ رواج ہے یہ رسم ہے یہ قرضہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں نوتم ہوتا ہے اس طرح کوئی نہیں ہوتا ہے یہ فضول چیز ہے ایسا نہیں آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے دوستوں کو عزیز وقار کو جاننے والوں کو ہڈیا دیں اور ساتھ یہ بتا دیں یہ ہڈیا ہے اس کے واپسی کیا میں نے کوئی قرضہ نہیں لکھا ہوا آپ کی مرضی ہے جس طریقے سے اور وہ نبی دیں تو اس کے اوپر کوئی ناراضگی کوئی گلا شکوا نہیں ہونا چاہیے ہدیے کا ثواب بہت زیادہ ہے تین رزک ہے نا تین رزق سب سے زیادہ حلال ہے وہ سب سے زیادہ اللہ نے اس کے اوپر کسی کا کنٹرول نہیں ہے. اللہ کا کنٹرول ہے سچا تاجر منافع مناسب رکھنے والا اس کا رزق, رزق حلال ہے تو ہمبارانہ سنت ہے اور بہت بڑا اونچا مقام ہے اتجار بھی زیادہ لکھا ہے کہ رزق جو نازل ہوتا ہے یا بعض روایات میں ننانوے فیصد رزب جو اترتا ہے آسمانوں سے وہ تو تاجروں کے لیے اور حکومت تاجروں کو پریشان کرتی ہے تاجروں کے ساتھ تو سارا نظام ہے نخر کرتے ہیں نخرے کرتے ہیں کبھی کے کرتے ہیں کبھی تنخواہ ملتی ہے تو پھر ڈنڈے بزرگ برہیز آدمی ہیں دنیا میں سفر کیے لوگوں کو سمجھاتے رہے انہوں نے بادشاہوں کو بھی نصیحت کی اور وہ مستقل بعد ہے ان کا انہوں نے مین نصیحت کی ہے کہ سمجھدار بادشاہ وہ ہوتا ہے جو تاجروں کو خوش کر کے رکھتا ہے تاجر کی یہاں تو کام ہوگی اس نے دو چار ملازم رکھنا ہے یہ جو ملازم اس نے رکھے ہیں یہ بھی حکومت کے کام کو ہلکا کیا ہے روزینہ دینا کاروبار دینا یہ حکومت کا کام ہے ملازمت دینا جب ایک بندے نے اپنا کام شروع کر دیا اور چار پانچ بندے اس نے اس نے ملازم رکھ لیے تو حکومت کے کام تو ہلکا کیا ایسے تاجروں کو جب خوش کیا جائے گا اور لوگ کاروبار کریں گے تو سچا تاجر منافق منافع مناسب اور سچ بولنے والا ہو یہ سب سے اونچا رزق حلال ہے نمبر دو ہبیوں کا رزق سب سے اعلی رزق حلال ہے اور نمبر تین نمبر تین نمبر تین خیال سے سنو گے پھر مولوی پر بھی فتوا لگاؤ گے مال غنیمت مال غنیمت جہاد جہادی سب اللہ کے مقابلے میں یا کو ختم کرنے کی نیت کرتے ہیں اے نبی ان کے مقابلے میں نکلیں تیاری کر کے نکلیں اور جب اس میں سے مال جمع ہوگا وہ مال غنیمت ہے امیر وقت اس کو تقسیم کرے گا امیر وقت اس کو تقسیم کرے گا اور اس کے حلال تین اس کے حلال ہیں تین چیزیں آپ کو بتائیں وہ سنت ہیں جن پر سواب زیادہ ہے بتا رہا تھا باسن کا جو گھر میں لڑائی کراتا ہے گھر میں داخل ہونے کا طریقہ سنت کے مطابق انسان داخل ہو السلام علیکم اونچا کہ اور کوئی چیز اوپر نیچے الٹی سیدھی پڑی بھی ہے نا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کا کمبل سٹ ہوا ہوا نماز صحیح نہیں ہوئی پکھرے پڑے ہیں تو اس پر بیگم کو ڈانٹ نہیں چاہیے اسی سے ابتدا ہوتی ہے لڑائی کی اور شیطان خوش ہوتا ہے انسان کے دلوں میں پھر ببز اور بوٹ آتا ہے آخری قسم شیطان کی خمزد نامی شیطان ہے یہ خمزد نامی جو شیطان ہے یہ انسان کو نماز میں وس ڈالتا ہے آپ کے اتنے پیسے ہو گئے اتنا بک گیا اب نماز پڑھ کے فلانے کو فون کرنا ہے اتنا مال منگوانا ہے اتنا یہ کرنا ہے یہ سارا حساب کتاب نماز میں ہو رہا ہے یہ دیکھو دوستوں سے جب نماز میں آ گئے رجوع اللہ فوت ہو گیا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کا مقولہ اور ملفوظ ہے کہ جس کو رجوع اللہ نصیب نہیں ہوا نماز میں اس کی نماز قبول نہیں ہے وہ اکرامن کاتبین اس کو لکھیں گے بھی نہیں اللہ سمجھ نصیب ہونا